کوئی گل جرح کے مطابق نے وہ اب منہ گے جن کے خلاف نہیں آپ کو نہ کسی مسلمان منیاں چاہیے صحیح گل سارے شرح سارا کل جاتا ہے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 بچوں کو پیش کی اس طرح کہ کوئی بھی بندہ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 خواب مبالہ کرے لانگ میں وڑ گیا اچھا اچھا بار بار اس طرح خواب آ رہا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 ایرنا بھی دس گیا دو گلان میں پہلی گل یہ کہ میری گلانے خلاف سنیاں نہیں وہ ذاتی تینوں دسیاں شری دشیاں جیسے کہ یعنی لگوا دعو یا سردار یعنی کہ یہاں گلیں وزن کر رہی اپنی ذاتی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 کیا، کہ جیڑا شخص نبی پاک دی شرعنو بدلے شرعنو اس دا بدلنا میں کرابت کرا ہوں تیرے منہ میں ثابت کرا کہ انہیں نبی دی شریعت نو تبدیل کیا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 شریعت متحرہ سارا کچھ اور جو شریعت جی میں او بارے جا میں نے شریعت تبدیل کی متفق نہیں ہو اچھا. گلتے بحث اور منازرا اس مبالہ آخری سطح چپ لے بحث تو پانی ود جان اس لیے مبالا کیا بحث تو, تو نس گئے مناظرے تو نس گئے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 جدو نجران عیسائی آئے سن حضور مبالا کرنے تے ہوا سی کہ تسا لیاؤ اپنے آپیا نبر اپنے لے آؤنے آنا جانت اللہ سمانا بتائل پھر ہم مبالہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لعنت کریں گے بزرگ میری گل سمجھا ہوں تی قرآن والا کرنا کہ بعض بزرگ والا کرنا ڈب مر قرآن قرانس پہلا طریقہ کیا میں اگ تیرے نپڑ کوئی پیتی ہے جوش شتان کلائی کھلائی ہے شیطان کھا پہ چاہتے ماتو سمجھ خدا آج سمجھ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 وہ بر او وہ گلت جو حضرت صاحب نظریہ اچھا گل سن ایک ہوئے سنوام مراد مریا ہو سکتا ہو گل سن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 اور یقیناً الحمد اللہ اگر اگر الیاس بانی اسلامی مشہور ہے اس عبداللہ نامی بندے ہلاک ہو جائے میرے نظریے یار بلا دل کا ہاتھ جانا ہے اگر تو غلط نے غلط چل رہے ہیں اگر وہ یہ جنٹ نے یا رب العالمین اگر وہ جنٹ ہے میں ہلاک ہو جا <سؤال> اگر وہ نیت صاف ہے اگر او اللہ اور کم کر اسلام کے دے؟ دے مطابق جو اگے جماعت جس طریقے جو اسلام کچھ اسلام اسلام دے یا دی برحقال جس طرح جو دے رہے ہیں جو کام کر رہے دس رہے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 <classic> <laughs> بازو ہمارے شاخ بٹی بیٹھا یہ بدن اور کوئی گنجائش